کوشش کیجاض کی تو فل نف کی سلندہ تم مسارا سادن تم اکارے گت ڈبے کر سلندے کا رسول اللہ پر رحمت اللہ و علیکم اے صالح حق دار عباد ایعوذ و سرج مطلباں دا دے حق دا اللہ فرمان دغان بار دار ایعوذ و انہنے فدی کی کوشش کی بڑی کی مجاہدہ کی دفع اللہ نصرہ نا ایعوذ جسر فدیو اللہ عباد کی ولا تشرکو بیشان مجاہدہ بنصف عبادت لللہ وحده کی سیر بھی دیو اللہ عبادتیں ثم صال صال ثم کارا یا معبر جبن قلت لبيك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قال حق العبادی لله الله ورسوله اعلم قال حق العبادی لله الله يعذبهم و ان لو فسبطاء فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقا لله ان من الدنيا الا وضعه باب تو و تواز بار فلتواز کی تواز بارتمفس نا بغیر بانی منزل زان لچی کرکی جیت انضار نفل منزل خدا مناسب نے دے نفل منزل نہ زانچ طول اوتر کترف ہو تر کتبر مقابل سو شدہ شو. شو دنیا, دنیا کی دا سبب سکوتے ماریمی گی مت رکھو تو ترک رکھو اولاد فَهِكَارَ حَضَرَ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى كَارَ حَضَرَ اسْمَ إِخْرَاجِهِ وَمَوْقِعِهِ كَارَ حَضَرَ اسْمَ سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ كَارَ حَضَرَ قال شَرِيكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَبِيرٍ عَن أَطَايَنَ النَّبِيِّ وَرَأَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إلي مَنْ عَادِي وَلِيًّا فَقَدْ عَظَمْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَابِدٌ عَادِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ النَّبِيُّ هُرَارَ چی دشمنی اکلا دو دو دو دو اعلان جنگ کو خا دے دو دو کو توازو انسان کی تواز حسن کی تکبر تشبہ دیشر ہیں تقرب حق اللہ اعداد نے محبوب گردو چاہے بان ہم چپاگان ہو کمار دیور کوئی زن ہو کمار فنا وی دناور کو ماتردن دے کڑے پچشکی چھتا داگئی کہون کے بشان و تردد زماف و بارد نفس دمومن کی چھتا دے مرگ بد گرنی اور زباد گرنم د گانم نا حدیث و مشیلاتنے دے فاول فکریں بانشکاد راضی چھتا خوب مسلک دا حلولیو دے چاگے قائم د حلول دا اللہ پاچسام کی مرکی فارشی کی مسک دہرسن ترجمات دینا اتنا پاک اللہ مزہ شینار بھی مستقلیا کم تم دیو پاگل شم چپا گی لگلسن ترجمات مارا کئی مستق او ثابت نہیں شی دایا دینا چدا اندامنا دامنا کل انسان تقرب پر موافل بان حاصل کی ندان دامنا اللہ وسلم علیہ پو کی بہ عبادت کی, کی اور ساتھی دماسون زی سمشم زی بسرشم زی لاشم زی خشم ان دامنا اللہ توفیق پر کی نگ بندہ تو نفل تپ استعمال پر بات بانی اور توفیق اور کے دیتا پو آدم استعمال فلم مراہ بانی دا کہ نار دینا نہلورا تلور والمن دنسان کہ بادات کئی بدے کہیں کچہرے ماسیات سادری گیم دین سادری گی, گی دا طلور دمنا اللہ توفیق اور کے دیتا پہ استعمال فطواد بانی اور پجتناب عادل ماسیات بانی و دیم کنتو سمہو اللذی بی. یادا کن اللہ بردو سر قبلات ہوکو فارم مبالغتا دوفارت مبالغات مبالغی اسراتی ایجابت کی مناحق محمود اسرات عجابت فدیسرا دفارت, جابت دفارت مبالغی نریم تعویذ کر کے جدا کنر فوس فلمارام نا جی شخص خزائی کی متقارب بن نوافل دے اللہ برام پاسان دل کا حاضری فمرام خل کے گی کیریم دی تقاریب سے معاونت تے فحصول ن مطلوب کی زب سمشم زب بسرشم مقصد زبردست معاونت بن مطلوب کو خود معاونت بھی مطلوب نے تعبیر فدی سو کو لیکن انسان چی مطلوب حاصل ہی حاصلی آندا حاصل مطلوب طلب دطلوب راضی پنندا محاورت پھر مطلوب کے حصول متون تعبیر پیسو کو دا برام دو علما ظاہر خوشحان شیخ کشمیر احمدی مارو کی, کی جھکم کئی علماء عدول دے دا لفظ ظاہر سمر ناگتر قول کل سو یعنی متصر پی کی صرف اللہ شیتا کے پے تو صرف مت سرپ دے آزاد کی, کی جی سمد بسر دے ید دی، او متصرف پدی آزاد کی صرف اللہ شی اور تصور شان بالکل خالشی اللہ متصرف شدے کی فدی اندامن کی نالے مسماری فتعت بچکئی دے و منحت نگوان مہاراج راجیش لاپ کہنا تصور پہ حاضر آزارے کون تو سم ہوں متصرف پد آزاد کی صرف اور صرف اللہ ہے. اور د شیتان د تصرف نا آزاب بچوی شیتان بازکی بھماسی بسمریف معاسو کی زی سمرشم زی بدرشم ان بتصریف پلی کی صرف اللہشی انسلاخ ان دد آزاؤ دشاہ اند آزاؤ درتے ارتکاب الماسیات نا سفی دی تو پناف اللہ وی کنا. پنا کنا کرنا انہیں مستغرک فعبادت اللہ, یعنی اللہ کشی انسراخرو شاہوات ان ماسیات راشد فنا فل مارا دانا مستغرت فیطاط دا اللہ کی فرزاد اللہ کی سوار تاط اور درزاد اللہ نا برشد توجب نے کہی دارنگ زیر سنگ نے ضمت سرف پہ آصاب کشم حتہ کیجی ان انسراخ راشد شہوات نا انسلا ارتکاب دا, دا, قول دا, جب اے دا دا دے کلانے فنافل مزمحل کر دورے فتح کی او خارج دے بالکل منصرح کر دے دماسیات شاواتل نے اللہ بچ گردی نماسیات دا دا الحان دامون اللہ متصرف گردی فتحت کی ماتر نے کلے پتش کی جد کی بشان تردما نفس مومن کی نفاخت مومن کی مومن مرگ بد گرنی اور زد آقا خب غال بد گرنم تو تردود خوچرازی اللہ از دین منظہ دے اخو فعال لما یورید دے تردود خوچرازی یاد وجد آدمی قدرت نفر شیب آنے یاد وجد آدمی علم نفر شیب آنے طائف انجام بانے تو جہر فوجر سرازی دے عجز فوجر سرازی اللہ حدین منظما دیکھم شیرا دہرے سمالی کر گئی چدا کنائے دیتا مومی بان داغی اصلاح وقن بان رازی را را دا دا دا اللہ خبر شیبا بھائی سید بانی دان امر امرد اللہ خبر دا رونا نسبت پتھرس اللہ بند دےکاری کیے فری بے دےکاری دی ردو کی ریم دال نیت آپ داجنا دام راجنا زارا بنیاد اردو دش دہنا داغ تابیر پتھر سو کچھ رد تند شمیر احمد رضی کر کے داجات ال امرین التفاطین تردد برد السمج اللہ تعبیر فرزبت اللہ فضا سے تو مفرات کے ذکر شیو جو سڑیلے جو جی پھول بےمان کی دا بنا ناطق اور کشلا جو جو کر جے تو اتھے ہے جو یہ مندل بے ودوش ترافات نہ ہے فاد اور اڑتا تو اللہ وہ توبہ دے بندہ بانے بے پر شالیہ توبہ دے دے اللہ فرح اور بندہ فرح کو پھڑ دے بندہ فرح بالاسباب دے وہ اللہ اسباب تو محتاج دے فد پام جو کہ بندرہ جلی او تو اللہ دا پل پرہ تابیر مومن موت کرا یو موتر برقرات کرا ال مومنوت تار دوں اللہ دبد رخ مخلی ابدرت انتفاق کی کرایت موت مو متا یل موت الموت وانا کر مسا اتفاق موت مینتا اتفاق کرایت تو مین موت مینتا دھیرے تعبیر فدیس ہو تو ن چر دودھ آلیہ بیبارت نو را امرے ماردین یو دے نگل فارد احلد روح داو اراغاخت ضرور ہوگلی اول طرف تک راہیت مومن ماؤلا را. ارساد فرشتے فرداخت ضرور ادیم التفاق اکراہیت مومین تماؤ کرا یعنی امریندر ناتھ دیاگا ارساد فرشتے تو فرد ماؤ میم تربیت سوک نچاتے کب بند امرے نو ترکی مترادی محاوری سوکوفا متر تابیر پتھر سوک ندی دے دا حقت پرشانت اللہ <سؤال> مہانے درم پک خشتی فورا تفصیل <سؤال> کراہت موت د اخبار سرا بل <سؤال> یہاں کا بشارات بل جنت تھی بشارات بل نیا بل تھی انقلاب کو بندہ تکلیفات راوری مکھ مت کی مارا لو دبتلاحات نور آفات یہاں تاکہ اوبے ورسرا ورسرا بخر موت کی بشارات مر گئی بل جنت الموت گسرواتی کرا بشر شروع اللہ وہ کرامت ہی فضل سے انحبائے رحم ما ما بہو مر کو تبزیہ آسان سی بشارات جب الوال اللہ اور بھی وہ کرامات نمیت شہر محبوب ذات ہمیں ما ما بہو دا نعمتوں جمع کر حوالے علم کی آسان سی وہ حبل کا اللہ وہ حب اللہ لگا اصل اظارات کرایہ دموتا و راو سرسرا و سرد دین بشراب اللہ کراوت بال اخبارات مر آسان شی خدا نے تابل تا تاب رد السب کو ماں تردین رد سنموت مر موتانے تابیر کرا ہاسل دے زالے او دو مقصد ہے کہا زدا سے لکش انگری روان دی یا مقصد دار درمیان کی اتسال دے انتان ازما اور قیامت درمیان کے اتصال دیں ان اتصال پہ پیغمبر سنشتے رہیں ہر وقت اسی تو اللہ سبکار دیوں عمرت ہی کرنا انہیں پہ پیغمبر سنشتے رہیں ہا بن کر معلوم مدار چھ جسم اس سے متصل لے رہا پیغمبر نہ پیغمبر سنشتے رہیں جن آیات کریمہ دے قرضے کر دے دین مقصد قرضے قیامت دی ندیم اپسرا سی جو کھڑا روان دے ازما او اور قیامت درمیان کے ان اتصال پہ پیغمبر سنشتے سن چیز دی دو درمیان کی وجہ تشویش زما دا قیمت درمیان کی فصل کو بل فیمر آدی سمارا پرگ کا امام بخاری ایا تو قرون ذکر فرمام حضرت الله کلم هل بسر او هو اقرب بر واقرب اننا انا كل شيء قريب ابھی ناراستنا سعید ابھی مرہ سارا حدثنا بغسانہ قرا حدثنی ابو حازم عن النصار قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دو انا و اصحابک هاتین اعوذ بالله من ذکر بدی ابھی ناراستنا عبد محمد قرا حدثنا ابو جدیل قرا حدثنا شوبان قطر و بالسياح انا حسد المارکین عن النبي الله علیه و, و قال بعث انا و ذکر خیمت ہوں اور سبش پہ دیکھ سوا قبلی کی طلوع شمس من دے حدیث دے شوے دے صبح کی یو سر ضرور بندوس کی انگرازی وفي قرآتنا بليمان قرآ أخبرنا شعيون قرآتنا بسنادي عنوذي رحماني نبي وريرتا أن رسول صل الله صلى الله عليه وسلم قرآ راتقو حتى تتتو عشمتو من مغرب آما إذا قرآت ورعا أرناتو آمنوا أجمعون فذلك لا يرحو نفسا إيمانوها وذلك هذا وقت جهد وقت طلوع در شرق من ورم ده هذا وقت جهد وقت نفس إيمانها وذلك قيمت يقينش قريب لن تکن آمارت من غذاب الاختیار ایمانا شدہ غیر اختیار ایمان دیئے او اختیار ایمان منظور نمی او قصبت بی ایمانا خیرہ اننا سبق قیمت بقائم کی گئی دیکھو انیشی ورات پی آنے و بیتر اب اندکی قیمت بقائم شی دیکھو انگورت اکو من الساعتو قیم کی بقائمت او حابد آسی جو قدرین سرف الرجلو بلبرین را روان کری بیو سڑی شودہ دخلننگی او کچی چھت خرح تھا اور قائم کی وہ با قیامت و با قدر بار اکلت واراج تھی جو دقت خلق لیتا انتہا خیر قیامت فراد ہوا یہ کام قال من احب بريقا لا يحب الله لقاءه وفي قراتنا اجال قراتنا ما من قراتنا تصاغ على ديننا بارث دي سامي دا النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب بريقا من احب الله لقاءه توكي من كيد الله اسر الله ومن كيد الله الله بدركني الله داغن ملاقات المؤمنين ذات سريع الذهن دا يو تارث اعینات اعتراض پیدت تھے تعارف مابین اول دل استرشاد ممزوح تھے بلا شکین مقصد دار ہے تو اعتراض والدی کی فرض فضی امن پر اعتراض بانی چلے کا دلہ ہو کراحت مو کرا مر بکے دے داغ تمہارا مناسبت دے مم حاضر داغ دے ہندی تر چلا قانون دے تم محبوب محبوبی اسباب دوسوری محبوبی تمشا جیتھی محبوب, تم محبوب افساد دو اسباب دوسوری محبوبی رات اللہ رقال سبب بوتے موت کی اللہ سبب موت اللہ محبوبی, موت دی محبوبی کی موت. انت دا داخل بھی محبوب راہوت محبوب اللہ کی موت ان دا الموت اللہ, اللہ کے داخل دے دعوی رسول اللہ، آرہا لے سزاک، این قراجت دا موت داخل ندے فقرات دلے خاؤ اللہ کی، دعوی طبیعہ مردے لے سزاک دانمت دمنا دے ولیکن دل مومنے دا حضر موت، محمود جد دلے قامانا دار مومن تلکلہ دا حاضر شمرد مشرف عزوان اللہ دفار دو اسانتیاد مرد، یہ مرد بسیش، اسان شید مشرف عزوان اللہ دلے اور کشپرزا مندید اللہ سرہ، او فیضا نور کرامتون او فیضا سرہ سے حب پہلے بینی ویسے و چیز محبوب دی تا شراب کرا بی شی قریب بی عذاب اللہ زیر ورکرش بازات دا اللہ بانے جہنم دے دا سارے پھارت تو دیو جنا مومن ذکر کئی چکل جنادہ پانے کیو خودش بشارہ ورکرشی دیو زمان ضرور بلے وعقوبتی فلیس شاہون اقرائے لے نظر کے حال معلومی فلیس شاہون اقرائے لے مماما مہوری اچھے اچھے, اچھے لے شاہون اگر دیر پت دکا روان سنہ چھ مقیرہ روان چھا عذاب دا لے کر ہے نوی سبتا اور ورئى طراد ترى يحيى بن قيران عتثنا ليسوا على قنا من اشاب قال اقبل سعيد بن المصير وورود بن الزبير في نزال من آل من ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اشفق سوادير ايشفق سوير ايشفق سوار فيته كي المخامات ايشف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصحر انه لم ينض من ينض حتى يراه ما قالوا من الجنه ثم يخيره فما لا, با لا اللہ عمر رفیع مختار ذکر کی چداؤں نہیں دل ذن مطابق ہوئی مطابق باپ باراتا ہر انسان باپ بارات سکارات موت کے حقہ کی فن کان ادار شقاوت سکاوت دلیل دے دے معلوم اور دن حالت کی سختی اغ شقاوت دلیل تھا <سؤال> <سؤال> <سؤال> فوق ثوابين يشوق ثواب يوم خمس و2613 لمقاماذي قال بيني ده راغوتنا اول بقدر يا ما هو ياشو عمر فجارين فيري عليه بماي ويقول لا الله ان الله ثم راى يقول في رفيقه الاه تاقبد عمر يدور طريق قراتنا صدقوا قرر بنا علامه النبي عائشة قال كان رجال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف سخل جفاطن جاهلان جفاطن سخل یا ظننا نبی رحمتہ مقادرات میں اس اڑونا ہو رپورٹ میں دیکھا متسع جماعت پر کھڑے وقان ان لوگوں الاغ رہیں کہ یہ قرئ یا شاذا درک الحرام وہ کہتے رہے اپ کا شرارت ترین وہیل بھی تھا کہ چلی جوندے پرشدا درک الحرام نبی رسول اللہ نے بڑا تو حد تک جی کیومت بتا صبح قائم شی قال سے ان موت سوال اور جواب الابا کا سنگرام سوال الحکیم نے دیا ہر موت سکرات جی. کی حکیم نے دی. بس مستاریح مستاریح انو موت داخلو مستاریح و مستراہن ہو العبد مومن بندہ مومن سبت دنیا کر نہ بند آ سڑ دیا نا جا سکا تو آگاہ کر سبھی دنیا, دنیا واضح خراش رس روا دنیا لا تکلیفات بنار او لا رحمت دا اللہ تا لا آرام قبر سے ول عبد الفاجر استریو من ہلے فاس آرام شیدن عباد نہ عباد زکہ خلق والے ظلم کی چھدے لاش جہت ظلم نخلاش ول بلاد زکہ بلاد غصب کئ بغلط طریق مستعملے نواد نو شجر ونی فریکئ خلق کو ودواب اور ظلم پر جواب انئ کئ مارا دیگر ظالم تو ظلم اثرادی بلاد امرادی اور دبا امرادی نارل بساد ظالم تو ظلم وہ جسرا نقصانات بلا رسی گی احباب تم رسی گی حتہ ون تم رسی کی خوش کی جورے جیسی نا بار تمر سیگی نہ وقال قال حدثنا عبد الله بن سعيد محمد بن عمرو بن خلخله قال حدثني ابن قابع النوي قال الله عليه مستريح ومستراح منه المؤمن في مستريح وقال حدثنا ال حميدي قال بكر بن عامر بن امين سمعنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجو مزا سراث في يده و في فاض سجود یو دا بیان امور خلبان او خلوان مرا دا دی جگوال مارو سروانی رضا لے مکھا دفیش باب دے نسبت اور رضا علیہ دورزہ پیشی ماد بانی پور مہاتم بشیار بے گا جنک جہن می نار گا ویریش ہا جا مزاس مارا یاحن مو ہے چپور شربیہ داخلے گی راخلی گی دا مکھا دھا دے دیکھا دس ما خاتا دگوا سو باسا چتوپردی تصا ہر مکوشی جگ مکھا جان دیا منتے اور یہ غرافتوں علی بن جاری غرافت بنا شود عن امام مجاہد انعائش کا کار رفتار ابن یوسف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامانه تناسب دیکھ کر موثرے نے اخدہ ان سگرات البو لا ان کا ابن بخاری بھی تراجم بخاری ذکر تناسب میں ذکر گئی لا رسول الله فردم قضاوتو الى ما قدم باب نفسوری وکلام مجاہد رسول کے آیات کو قدرت صحت وقال بے قول پر پیڑے کی انداز ثابت تھی چپا فکے دی کو سمر چار واہر سوری چیری کی نہانچ رسی, اتا با رسی پشاند و دے کی مہاراجم یو یو چکد مخلوق بارو ازانو الناقور ان الناقور ان بھن اگر راجفا چڑا کے کی دنیا ہر را دوں اور مخلوقات کی ضرور سے یہ مقامات کی تصویریں ہیں نارا استطاب علی الراجل الراجل المسلمین الراجل الراجل میں ہو دیہ فقار محمد ولد قال قال غلب متما عند دار قارہ ما وچار یہودی فظاهر اليهودي على رسول الله صلی اللہ كان من امره وابر المسلمین فقال الله صلی اللہ علیہ وسلم خيون يا مصاب ابن ناصی اسو قرن امر قال بسمت الباب والد نعم وكيف مجلس مشيره يا اخي بهول بيخلك قرضه قامت فكون في اول ما يوبي قزا اول بذاري في ذا مصابه شمجار بدار قال من سيقام ابا قال من استغفر الله الا بي. ما شاء الله وذي قراتنا بني امانه قال ابن شعيب القرعه نتنا بنادي النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يصد النار الذي يسوق النار الذين صبروا من قام بين مذانق بالذي قال وسلم قام ين الله الامر وما راہل نے بھی یہ کنارے دکان ابس اوتھوا کہ موجودہ سمانا دا, دا, دا موجودہ بالکل فراش یا مائرو کی شانی یقب اللہ ارز بھی امین سے جادی یقب اللہ سما بھی امین مائرو کی شانی سمے پور دا برآنڈ کی سمے پوران عظیم پاک بادشاہ اوقات دار تمام صبح بادشاہ نزد مکی جاگیر داوگی نا سو داوا کوری چه مزن ملک یوم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارَ اغات منا اور یہ قراتنا یحفظو کہ قراتنا لکن خارجہ سعید بن ابی ہلال نے حدیث میں اسماء اطالہ قالوا نبی سعید القحری قال نبی صلی اللہ روٹائی اشارتی تکم چنت بقمت کی منوری کی انتظامات جب پر بیمار پھر سفر سفر دکھا سفر جبار جب سونا جاننا دازمہ کبھا روٹائیشی او گھنڈا پشاند آگا روٹائید مسافر بانے اہل الجنہ مل مستابر جنتیانو انہیں جنتیانو اپنے میدان در قیمت کی ملوگی چیئے ہلکہ بھی در دل روٹائید دیزامی ہے او بازان لے اہل الجنہ آتار لا خبر دگر کرنے بھی نہیں سرم آتار جمدان یهود راغیل صدیت یهودنا فقار بارک الرحمن علیک برکت واجی رحمان ذات طابعا نیاب القاسم الاخبرك بنزول اهل الجنه يوم القيامه خبركم قاتف من السياد جنات عنبر فرده قيامه خبر راکا خارذكون اخذ خبزتا واحده شبد ازم كيو روٹی سن کہ نبی نے سوعید واہت یہودی ویل پر اما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن باسرائیل در از بتول خبر داخل تو غلط نہیں قالوا زار النبي صلى الله عليه وسلم الى وقت النبي سے حق ہو اگر خبر نبی سے کرے وہ یہودی سے سے ما اکھ و فضبت موافقت دا کلام دا یهودی دا کلام دا السلام سا سمزا ہے کہ حتا بدت نواجدو سم خارندہ ربیدونا قائل دا سنیدنہ بیہترے کافر دکھر دلی تعجبان یو خد فارد موافقت دا کلام دا, دا کلام دا بلت تعجب عن کفریہی فیدونا قائل دا دا دا خد ربیم سرے نیم کفر کئی نا برد نواجدو قالا اخو بیدامی ہم بیہدوید خبر رکم قاتا فا انگولی دا ریبانی قالا اد سادہ نہاد سو روم یا کل مین بو او مے یا کل مین زائد نہ خراک پکیتا قال ذا ذاك كل الذي ذكر الذنوب او جاء ترك الصانته بغرسيه فبي قراتنا سيدنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما تصجعن قالها فكانوا قالوا كانت صحابه سهلنا طريق قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس يوم القيامه على افرا فقرته الدقيقه لا تار في خدمت ذكر شوق يقود الله الارض يشل الناس وملئ اماره الارض بيضا افرا اپرا اغبیاء سے غیر خالص سے بھی لکھی گی فاغاز مکہ سفینا بالے چھ خالص بنی سفن والے کا قرصت النقی پر شانداؤں کو کوری دن میدے بانے انتا سے برا گھنڈا چھے کہ قرصت النقی پر شانداؤں کو کوری دن میدے بانے قار صالح او لے سفی آم آدم بلکل ہم بارا انہا کم موجودہ ہے اتے دا ہے اتو بلکل نیسا بوچی لے فی آم آدم وفدیکت سا نشانہ دا کور یعنی یاد نور لال قسمت کی خیبر نہ میں شام تھا لاول الحشر اور دہم حشرۃ العلامات اور قیامت نے جاگ باخر شام تری تگوندی کی اور بھی پھر رسیدے ادریم حشر من القبور دے اور ثلورم حشر الی القیامت تے حساب کتاب دے فار اور یہ نارات اتنا معلم ناسن قرات اتنا وہ ابن علی تابو نے نبی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرہ سنا دیوم یوم قیامترا ادرترا سورہ یوم قیامترا سورہ 33 راقبین اور یوم شلط احمد کے ان کی بنے متنوع ایرے دلکی داد داوے ہم المخلطون جخلطو عملن صالح و آخر سیعا دو جنیری ہم والراہبین راہبین عام و منا یا اتنا و اثنان علا بعیرین دا مطالق جا دراغبین فوری جراغبین براکبین بھی خوبدی ترقی درجات بھی مختلفی دو قسان فوقبانی درے قسان فوقبانی سرور قسان فوقبانی درہ قسان فوقبانی در درجات مطابق راہبین بھی پیدا دی دا مطالق فاقی فردے یا دا, دا متعلقاڑ کھولے دے دریم متعلق اللہ تے اسرا لرا باہرن سلاثنا باہرن تا درا غبین حالت تے او دارو سے جہر باتنا باہرن عاصنا باہرن تا درا غبین حالت تے او باقی درمڑلا و یوشر بقیتہم النار او کا کہ درنل کوار دین یو ڈل درا جبین وچ سو با کنہ ثابت کی دین درمڑلا درا بین چا ہم منان دی منان حالت چارے درے احتمال شو مثال جبرائیل یو حالت یا بینا حالت دراہ جدی بہت حالت یا دا دا دا دا سبب دا مار سیا و او دا اسنا دا بیان دا بیان دی و اسران دی و دی و اسران دا بیان و دا ایمان دا بیان دا سبب او راہ ریسنا تمار تمر دو دو ناتا نا من نا مناسب نہ نا نا دنیا کے نواخی کرتی شو يا يحشر الناس يوم القيامه وهو جدا ذكرك يا حشر الخباز فيا ذكي ففاض العرات غرلن هذو جمراد حشر القبر مده هذين مراد حشر يوا في الدنيا دے دا سیندا دو کو مکھ سیاق مخالب يحشر الناس يوم القيامه على صلاتا تي صورغبین اور راہبین اور راکبین اور برحالتی مینانت رکھ میدان حالت بشی. بیان دا حالت دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا. میدان دا اور باقی ذرا باقی اور تقید و معمول ہے زوارو آرام کے سجدہ غير مجلا کی غیر ملحق و ذبیح قوت کے سکون کی جواب تو وصف علم ہے سجدہ ہوا تمسی معہم سے اور یہ قراۃ تنان اللہ محمد قراۃ تنائے صبر محمد بغدادی طالبی قراۃ تنہ شیبان قتال قراۃ ان ربن قال یا نبی اللہ کہ پیغمبر کامل اور علاوہ الہو جہن تو اوما شي مکې به ووجی امشات سین حالات سرات مستقیمڅن بپرت کې کااف په پرل مخکوره دا بچدي نولو تلسم دا څن به ثبت دګی ا سر لزی امشاوارررجین دغات چیان خین سانده په دو پوانې په دنیایا کې در پهیبانې چیروان کې په مخمانې کو اوول چتی کې او مپل خ کې په دیان فارق بڑا ان و عزت ربنا قسمی فیضت درب زمبائی ور یہ قرات سناری قرات سن苏فیانو قرات احمد سمند سعید ابن جبیل سمند ابن عباس سمند نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکم مراق اللہ وفاتن اورات انکم مراق مشاتن غرلن وفاتن فی عادل پہ لگا جن کی دنیا سے پیڑو لگا شادل. بربن. روان. اور او دا دا نمدے نقل نہیں احادیث اکثر مراسی ہندو صاحبی ہے نل گئی پرکاش صاحبی نہیں گئی نا اکثر مراسی تنسیل تکر کے کہار کٹیور gy començ مراسعی ہیں politique کہ تنسیے کا ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد تنسید کو بتاہیے ہم یقین یقین شدام دل مراسعی ، BUT ب לו بزرور نبي فابد cr expl expl expl expl expl expl و علیہ السلام و فلاح معجلص پerte موسیخ آتا ہو خود ازداء الکل قر expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl Inspir expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl قال قرانا بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بقره انكم محصورون مفازا وعرادا وغورنكم ما بعدنا ولا خلق نعيده كما بعدنا اورق الخلق نسد واذا كما متلكن نعيده نعيد على ما بعدنا كف ما دارا سيروا واپس کو منگ دین ساز علماء بعده باورتر مینج من پیدا ڪري او فالخلق او الخلق زنگ كما ذکرشن تحفاتن اوراتن غورن بے واپس کو ابراہیم السلام دا دا دا دے داد کی جولت ہی جدی جو لیکن سعیدہ ضرورت نبیل سرات السلاتی کہ ہم حدیث کی راضی خلاول بھائی ابراہیم علیہ السلام تواوہ سے شبات دغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تجدید دے تجدید ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ و السلام دا جوڑ واوہ سے کی اولا بے با بے نبی نے ہم تو تجدید دی جوڑی ہوئی شی جواب اور جوڑ بتواوہ سے شی تجدید و انو سو جاور سان زمانہ و بنورے شی دست تر بروان جان تو بروان کرے واخوری داخود ما مرګی نه په یوه ګوره ان قران د زما احدث عبادت د اضافت نشي چې دي کوم کله د اسلام نه بعد بدعت دي کوي زمستاق بازي مرتدین وي اسلام راوړو خو بیا مرتد څیو داګه ود اسلام چمک بيوي چا نبی صلی الله علیه وسلم زکو دا واسکی یا مرافقین د زمانه نبی صلی الله علیه وسلم ځهيري کریمي واره داګه سارا څمک بوي دیو نه سههابه داخود ما مرګی نه لیکن اگر انہوں نے یہ مصطفیہ کو پھر با دینی با دین لوگ کے اذا قدم دعوت اسلام گئی خوار اور راجہ ہضار چام سے متت مرتدین کو مرتد بدبارل کوفر کو مرتد بدبارل معاصیۃ و بذات نے گور سرتر انوان میں جےن واری بھی جہاد اس انفان دل سے دو سن بدی جوہادی چاھا مرتد بالکل ہی دی دینی کافن گردی دینی اور جوہادی مرتد بالکل نہیں گردی لیکن کہ تاب ماسے کو معاشیات اور ارتکاب دے بجا سے وقاارصارح تومشينا ال غ الحقي و فقاار اعزار نا على طابهين وبي قرات دناش محاف قرارات دنا قاارملحار دقا دنا عاد بي صيرة. عناصللااءبيملك تقرات داس محمد ن بي ب ان عايشققاار قاار ش ص لم چنا فاتننا رات غرننا قار آب يا زاء جار رجالو ان سا برب پر کي ناررجو انند سا ذ بعضغملعاين سرري او زن نہیںا فریبر بن دوم بار اکبر بل پر بنوا دی بھر بن دو گرم نہ فکر نہیں ال امرو امر دا قحمت اشبد انہار دا قیمت ڈیر سخت دیر دیر, دیر چغم کی وہ اردو رضا کا دان ازل نیو بولتا وَبِهِ قَرَأْتُ فِي مَحَاضِرِ وَشَارِحِ كَرَامَةِ كَرَامَةِ كَرَامَةِ كَرَامَةِ شُهُودِ أَنَّهُ شَاهَدَ رَأَيْتُهُ وَمَيْنِ أَنَّهُ رَأَيْتُهُ وَمَيْنِ أَنَّهُ قَرَأْتُ لَهُ النَّامَذِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قُبَّةِ الْبَقَاءِ أَتَوْقَطَرُ ذَوْنَ أَنْتَمُونَ رُبْعًا مِنْ جَنَّتِ قُنَّانَ عَنْ قَالَ بَرْدَانَ أَنْتَمُونَ ثُلُثًا مِنْ جَنَّتِ قُنَّانَ قَرَأْتُ لَهُ نَصُّ مُحَمَّدٍ يَدِي إِنَّهُ لَارُوحٌ أَنْتُمُ النِّصْفَ مِنْ جَنَّتِهِ وَذَارِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى کسی کی تو وہی طور کے اوکا شاہ سودا في الحمد للہ رب کوئی سلام رب کو سادے جہنم او باسا سوچ دا جانم دی جن لتا بخارا کار ان کا شہل بیما مت کو مور متنوت کا شہل بےزا پر